أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لمتقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله ان تقولوا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس وإذا قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين سورہ صف یہ مدنی صورت ہے نزولاً ایک سو نو نمبر ون زیرو نائن سورۂ تغبن کے بعد نازل ہوئی ہے جبکہ کہ قرآن مجید کی ترتیب میں اکسٹھویں نمبر پہ ہے سکسٹی ون سورہ ممتنا کے بعد ربطِ صورت کا ماقبل صورتوں کے ساتھ یہ کئی وجوہات پہ ہے گزشتہ صورت کے آغاز میں ذکر کیا گیا لا تخید و ادو وی وادو اولیا کہ میرے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنائے یہ جی تو اس صورت میں یہ جی ترغیب الجہاد ہے یہ جی کہ دوستی کرنا تو در نار یہ جی ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے میرے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا تو دور کی بات بلکہ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے دوسری وجہ یا گزشتہ صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے تابے داروں سے ان کے تابے داروں کے ذریعے بائیکارٹ کا نمونہ ذکر کیا گیا تھا کہ تمہارے لیے ان کے نقش قدم میں ایک اچھا نمونہ ہے جی تو اس صورت میں یہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ محبت کا اعلان کرتے ہیں کہ جو دین کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں <سلم> ان اللہ قاتل فی <صفن> یہ آیت چار میں اللہ ان کے ساتھ محبت کا اعلان کرتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں دین کے دشمنوں کے خلاف لڑتے ہیں یا تیسرا ربط گزشتہ صورت میں نامناسب فعل پر زجر دیا گیا تھا ایمان والوں کو گزشتہ صورت میں ایک نامناسب فعل پر زجر دیا گیا تھا ایمان والوں کو کہ وہ دین کے دشمنوں کے ساتھ راز باز قائم کرنا تھا اور انہیں خط لکھنا تھا حضرت خاطب ابن بھی بلتاغ کا واقعہ اس صورت کے آغاز میں ایک نامناسب قول پر زجر دیا جا رہا ہے کہ پہلے جہاد کی تمنا کرتے ہو کہ اگر جہاد ہم پر کوئی ایسا عمل وہ مقرر کر دیا جائے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو تو پہلے دعوے کرتے ہو تمنا کرتے ہو پھر جب وہ عمل بتلایا جاتا ہے تو پھر عمل نہیں کرتے تَقُولُونَ مَا لَا تفعلون تو اس صورت میں نامناسب قول پر زجر دیا جا رہا ہے یا گزشتہ صورت میں ہم نے سورہ مجادلہ سے ہم نے ایک ربط ذکر کیا تھا کہ سورہ مجادلہ میں دو گروہ وہ ذکر کیے گئے تھے حزب اللہ اور حزب و شیطان سورہ حشر میں یہ اللہ کے گروہ کا اللہ کے گروہ کا غلبہ اور اللہ کے گروہ کی برتری وہ شیطانی گروہ پر ذکر کی گئی تھی بنو نظیر کی جلاوطنی اور دنیا میں ان کی تزلیل اور رسوائی تو گزشتہ صورت میں ہم نے ایک شرط ذکر کی تھی کہ اللہ اپنے گروہ کی مدد کرتا ہے لیکن اس کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ دین کے دشمنوں کے ساتھ رازداری نہیں کرے گا اور دین کے دشمنوں کے ساتھ خفیہ تعلقات قائم نہیں رکھے گا تو گزشتہ صورت میں ایک شرط ذکر کی گئی تھی اس صورت میں دوسری شرط وہ ذکر کی جاتی ہے کہ اگر مسلمان آپس میں متفق اور متحد رہیں اور ایک صف میں کھڑے ہو کر وہ دشمن کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ ڈٹے رہیں تو اللہ کا یہ گروہ ہمیشہ قائم رہے گا اور اللہ کا یہ گروہ ہمیشہ غالب رہے گا تو گزشتہ صورت میں ایک شرط تھی اس صورت میں دوسری شرط وہ بیان کی جا رہی ہے صورت کے امتیازات صورت ممتاز ہے صورت ممتاز ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غصے پر کہ اللہ تعالیٰ غصے کا اظہار کرتے ہیں ان لوگوں پر کہ جن کے قول اور فعل میں تضاد ہو اور قرآن نے اسے قبر مختاً یعنی اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑے غصے کا کام ہے کہ انسان کے قول اور فعل میں تضاد ہو صورت ممتاز ہے یہ جی اللہ تعالیٰ کے غصے پر کہ جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو اور اسے اللہ کے ہاں بہت بڑا غصے کا سبب قرار دیا گیا ہے یہ صورت ممتاز ہے یہ جی اللہ تعالیٰ کی محبت کے اعلان پہ کہ جو لوگ وہ اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر وہ لڑتے ہیں صورت کا نام بھی صف ہے کہ سف بستہ ہو کر صفے بنا کر اور متحد اور متفق ہو کر وہ لڑتے ہیں دین کے دشمنوں کے خلاف تو اللہ تعالی ان کے ساتھ اعلان محبت کرتے ہیں یا صورت ممتاز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان اس بشارت پہ کہ انہوں نے اپنے بعد احمد کی بشارت دی تھی وہ مبشرم بے رسولن ممبادی یاتی بعد, بعد اسمہ احمد کہ میرے بعد احمد وہ آنے والا ہے سورت کا مقصد سورت کا مقصد ان آخری دس صورتوں کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے ترغیب ال جہاد و لیکن سات صورت میں جزوی مقصد یہ بھی بیان کیا جاتا ہے وہ زجر اور زجر دیا جاتا ہے ان ایمان والوں کو یہ الدین یقولہ مالا یعلون وہ ایمان والے کہ جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں وہ جو دعویٰ کرتے ہیں اس دعوے پر وہ عمل وہ نہیں کرتے اس دعوے پر وہ عمل وہ نہیں کرتے سورت کا حاصل اور خلاصہ سورت میں تین خطابات ہیں یا ایلدین آمنو کے ساتھ یہ پہلے خطاب میں اور پہلے خطاب کے بعد حضرت موسا علیہ السلام کا واقعہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ لا تکونو کا قومی موسا لا و کل یہود حضرت موسا علیہ السلام کے قوم کی طرح نہ ہو جانا یہود کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کا قول سورہ معدہ میں بیان ہوا تھا حضرت موسا سے کہا تھا از ہب ان کا جائیں آپ اور آپ کا رب جانے فقات لا ان نہا ہونا قاعدون اور دونوں لڑے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت موسا علیہ السلام کے قوم کی طرح نہ ہو جانا اسی طرح حضرت موسا علیہ السلام کے قوم کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے پیغمبر کو بہت زیادہ اذیتیں اور تکلیفیں دی تھیں تو تم لوگ بھی اللہ کے پیغمبر کی تابیداری نہ کر کے انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ کہ وہ تمہیں جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں اور تم لوگ اللہ کے پیغمبر انہیں تکلیف دے رہے ہو دوسرا خطاب یا ایو الدین آمنو اور وہ یہ اگرچہ حضرت عیسیٰ کہ واقعے کا کچھ حصہ حضرت موسیٰ کے واقعے کے بعد وہ ذکر کیا جاتا ہے لیکن صورت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جی ان کے خطاب میں یا ایو الذین آمنو سورت کی آخری آیت کون و انصار اللہ کہ ہو جاؤ یہ اللہ کی دین کی مدد کرنے والے جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں جہاد کی ترغیب یہ دی جاتی ہے انہوں نے اس پیغمبر کی بشارت دی تھی اور یہ پیغمبر مجاہد پیغمبر ہے تم لوگ بھی جہاد کرو سستی مت دکھاؤ اور ایسے اللہ کی دین کی مدد کے لیے اٹھو جیسا کہ حضرت عیسیٰ کے تابے دار حواری وہ کھڑے ہوئے تھے اور صورت میں تیسرا خطاب یہ ایمان والوں کو جس میں ترغیب ہے اللجہاد یا ایو حلین آمنو حلعدالکم آلہ تجارت تنجی کو من آزا بن علیم کہ اے ایمان والوں میں تمہیں ایک ایسے تجارت کی ترغیب نہیں دیتا کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے آیت نمبر دس میں تو سورت میں یہ تین خطابات ہیں یا ایلدین الذین آمنو کے ساتھ سورت میں ترغیب ہے جہاد اور انفاق کی اور ساتھ میں زجر دیا جاتا ہے ان ایمان والوں کو کہ جو دعویٰ ایک کرتے ہیں اور عمل وہ ان کا کچھ اور ہے سب حل اللہ جی اس صورت کے آغاز میں سب سے پہلے تو جیسے ان مصبحات صورتوں میں دعوے توحید وہ ذکر کیا جاتا ہے مطلب یہ یہ جہاد اور انفاق اسی دعوے کے لیے ہے پھر آگے صورت میں ایمان والوں کو یہ تنبی دی جاتی ہے کہ تم لوگ کردار کے غازی بنو گفتار کے غازی مت بنو گفتار کے غازی یہ مت بنو در اصل میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے صحابہ کرام کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ ترمیزی کی روایت ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ کہتے ہیں کہ ہم صاحبہ آپس میں یہ مذاکرہ کر رہے تھے کہ کون اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے ان سے سوال کرے اور ان سے کہے کہ عی العام احب اللہ کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل وہ زیادہ محبوب ہے اللہ کو تو اللہ کے پیغمبر کے روب کی وجہ سے ہم میں کسی کی یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ ان سے یہ سوال پوچھیں اسی لیے صاحب کرام اکثر کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ باہر سے کوئی شخص وہ آئے اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں اور ان سے کوئی سوال پوچھے ہم زیادہ طور اسی بات کو پسند کرتے تھے کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا وہ روب اتنا تھا اور قرآن میں جگہ جگہ یہ بے جا سوالات وغیرہ ان سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو پریشان نہ کریں تو ہم میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا اور اللہ کے رسول نے خود ہمیں پیغام بجوایا ایک شخص کو بجوایا اور کہا کہ جمع ہو جاؤ اور اللہ کے پیغمبر پر یہ صورت یہ نازل ہوئی تھی اور انہوں نے ہم پر یہ صورت یہ پڑھی سورہ صف یہ پوری صورت یہ ہم پر پڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صورت جو ہے تو یہ تلاوت کی حافظ ابن کثیر وہ کہتے ہیں یہاں پر اس صورت کے تحت کہ یہ جو حدیث ہے ترمیزی کی تو یہ مسلسلات میں سے ہے یہ مسلسلات میں سے ہے کہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ جب اس روایت کو بیان کرتے تھے تو انہوں نے اپنے شاگرد ابو سلمہ کو یہ پوری صورت جو ہے تو یہ تلاوت کی جب وہ انہیں یہ روایت بیان کرتے تھے تو جیسے اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام پر یہ پوری صورت تلاوت کی تھی اس حدیث کے بیان کرتے پر کرنے کے بعد تو عبداللہ ابن سلام جو اس روایت کے راوی ہیں وہ اس روایت کو اپنے شاگردوں کے سامنے پڑھنے کے بعد اس پوری صورت کی وہ تلاوت کرتے تھے ابو سلمہ آگے اپنے شاگرد کو جب یہ روایت بیان کرتے ہیں تو اسی طرح وہ بھی اپنے شاگرد کو پوری صورت اس کی تلاوت کرتے تھے اور یوں ہر استاد اپنے شاگرد کو یہ روایت بھی بیان کرتا اور یہ پوری صورت جو ہے تو یہ بھی سناتا رہا ابن کثیر وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد امام زہبی نے امام زہبی جو علم حدیث کے بڑے ماہر ہیں تو امام زہبی نے جب انہوں نے مجھے یہ حدیث پڑھائی تو انہوں نے یہ پوری صورت جو ہے تو یہ تلاوت کی یہ اس قسم کی حدیث کو کہ روایت جو ہے وہ بھی بیان کیا جائے اور اس کے بعد جو اللہ کے پیغمبر کا جو عمل تھا وہ آگے اپنے شاگردوں کو یوں ہی منتقل کیا جائے علوم الحدیث میں اور محدثین کی اصطلاح میں یہ ایسی حدیث کو حدیث مسلسل کہا جاتا ہے کہ جس میں باقاعدہ وہ طرز عمل وہ اختیار کیا جائے کہ جو استاد نے اپنے شاگرد کو وہ اختیار کیا تھا اور مسلسلات کی بہت ساری قسمیں یہ آتی ہیں مثلاً بعض اوقات ایک محدث ایک حدیث بیان کرتا ہے اللہ کے پیغمبر کی تو رسول اللہ نے اس کے بعد ایک صحابی کو کھجور دی تھی تو جب وہ محدث اپنے شاگرد کو وہ بیان کرتا تو وہ بھی اپنے شاگرد کو کھجور دیتا اور وہ اسے کھاتا اسی طرح اگر ایک محدث کسی کو کھڑے کھڑے ایک حدیث سناتا تو وہ یہ کہتا کہ اللہ کے پیغمبر نے کھڑے ہوتے ہوئے یہ حدیث اپنے شاگرد کو سنائی تھی اور اسی طرح وہ شاگرد اپنے شاگرد کو اور یہ مسلسل یہ عمل یہ چلتا آ رہا ہے تو یہ حدیث بھی مسلسلات میں سے ہے وہ اشعار میں آتا ہے حدیث کی یہ اصطلاحات اشعار میں وہ یوں بیان کی جاتی ہیں جیسے المنظومت البیقونیہ میں مسلسل قلما علا وصفن عطا مثل و اللہ ام الفتا الفتح قد کد حد او بعد ان اوبا تبسما حد تو اس میں یہ شاعر اسی انداز میں کہ مسلسل دراصل اس میں ایک صفت ایسی ہوتی ہے کہ اسی صفت پہ وہ استاد اپنے شاگرد کو اسی صفت کے مطابق وہ روایت وہ بیان کرتا ہے اگر استاد نے اپنے شاگرد کو کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کی حالت میں وہ روایت سنائی ہے یا انہوں نے روایت بیان کے وہ مسکرائے ہیں انہوں نے تبسم کیا ہے مسکرائے ہیں تو اسی طرح ہر محدث ہر استاد اپنے شاگرد کو وہ جو روایت بیان کرتا ہے تو وہ بھی انہوں نے وہی طرز عمل وہ اختیار کیا ہے اسی لیے قرآن اور سنت کا یہ سلسلہ یہ جو چودہ سو سال سے چودہ سو سال سے بلکہ رسول اللہ کو اگر ابتدا سے غار ہرا سے اسے کاؤنٹ کیا جائے تو چودہ سو یہ تو ہجرت کے ہو گئے ہجرت سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے تیرہ سال یہ مکہ میں گزارے ہیں تو تقریباً چودہ سو ساٹھ سال اسلام کو آئے ہوئے اور غارے حرا کی وہی کو اترے ہوئے یہ چودہ سو ساٹھ سال یہ گزر چکے ہیں اور ان چودہ سو ساٹھ سالوں میں قرآن اور یہ سنت یہ جو آج تک اسی طرح تازہ بتازہ یہ چلے آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ یہ چل رہا ہے تو یہ سلسلہ یہ اسی انداز میں کہ استاد اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے اور اسی انداز میں علم کا یہ سلسلہ یہ آگے چل رہا ہے اسی لیے قرآن اور حدیث بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں دراصل یہ تین کتابیں ایسی ہیں مجھ سے کبھی کوئی سوال پوچھتا ہے کہ ہم نے پورے دین کا مطالعہ کرنا ہے تو پورے دین کے مطالعے کے لیے کیا کیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ پورے دین کے لیے انسان صرف ان تین کتابوں کا مطالعہ کرے ایک قرآن کا اور دوسرا قرآن کی جو تشریح ہے جنہیں صحیحین کہا جاتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان تین کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے یہ پورا دین ہے اس کے علاوہ انسان کو کسی اور چیز کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ حدیث کی یہ جتنی اور کتابیں ہیں بخاری اور مسلم میں وہ تمام روایات وہ آ جاتی ہیں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں صرف سندیں وہ تبدیل ہیں باقی ماندہ روایات وہی ہیں لیکن ان تین کتابوں کو بندہ استاد سے پڑھے تب جا کر اسے پوری دین کی وہ سمجھ آئے گی اور اس میں سے بھی سر فہرست قرآن کو پڑھنا جب تک بندہ قرآن کو نہیں پڑھتا جو اصل ٹیکسٹ ہے اور اصل متن ہے تو یہ یاد رکھیں اس کی تشریح جو حدیث کی شکل میں ہے تو اس کی بھی سمجھ نہیں آتی لیکن یہاں پہ ہمارا معاملہ سارا وہ بالکل اُلٹ ہے ہم یہاں پہ منیہ اور اسی طرح ان کتابوں سے وہ شروع کرتے ہیں یہ منیہ ہے یہ قدوری ہے ٹھیک ہے فقہ کی کتابیں ہیں فائدہ دیتی ہیں لیکن یاد رکھے اصل جو بنیاد ہے وہ قرآن سے شروع کرنی چاہیے تو صحابہ کرام اس روایت کو اسی انداز میں یہ بیان کرتے تھے اور یہ پڑھتے تھے تو سورت میں ترغیب الجہاد والانفاق ہے اور زجر دیا جاتا ہے ما لا یعلون تو سورت میں سب سے پہلے ایمان والوں کو یہ تنبی دی جاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک تمہارے کہنے کے مطابق کہ تم لوگوں نے پوچھا کہ سب سے محبوب عمل یہ کون سا ہے تو اللہ بتاتے ہیں یہ جہاد فی صبیر اللہ کا عمل ہے جہاد فی صبیر اللہ کا عمل یہ ہے پھر آگے صورت میں وہ وجوہات بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ جہاد یہ مسلمانوں پر کیوں فرض کیا گیا ہے اور اسلام جہاد کی تعلیم کیوں دیتا ہے وجہ یہ کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے یہ پوری دنیا کے لیے یہ مذہب ہے اور یہ تا قیامت اس کے بعد کوئی اور دین وہ آنے والا نہیں وہ کیسے وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے ان کی نبوتیں وہ خاص تھیں اپنی قوم اور ایک خاص علاقے کے لیے ان پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا وہ صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے حضرت موسا نے کہا یا قوم اور حضرت عیسیٰ وہ بھی بنی اسرائیلی پیغمبر ہیں اسی لیے وہ صرف بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر کی بے اور اللہ کے پیغمبر کی نبوت یہ عالمگیر ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے ہے اسی لیے اس کے بعد جب اللہ کے پیغمبر خاتم النبیین وہ آئے تو لوگوں نے ان کا انکار کیا ایمان نہیں لائے و نصارہ نے بھی انکار کیا ہاں جنہیں اللہ نے توفیق دینی تھی اور یہ لوگ یہ اسلام کا یہ چراغ یہ اپنی پھونکوں سے یہ بجانا چاہتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے و اللہ متم اللہ یہ اپنی اپنی اس روشنی کو پوری کر کے رہے گا اور پھر آخری رکوم جہاد کی ترغیب ہے اور اسے تجارت کہا گیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں کہ اس تجارت میں سرے سے گھاٹا ہے ہی نہیں خسران اور تاوان ہے ہی نہیں اور وہ ہے اللہ اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان اور جہاد فی سبیر اللہ تو یہ اس صورت کا مختصر خلاصہ ہے سب ما اللہ السماوات و فی الارض باقی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے اور وہ جو نیچے زمین میں ہے وہ العزیز الحکیم اور یہ اللہ غالب حکمت والا ہے اب پہلا خطاب ایمان والوں کو یادین آمن والوں لم تقول مالا تفعلون کیوں کہتے ہو وہ بات کہ جو کرتے نہیں کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو علامہ اقبال شکوہ جواب شکوہ میں جب وہ صحابہ کرام اور اپنے دور کے مسلمانوں کا وہ موازنہ کرتے ہیں تو ان کے وہ اشعار وہ پڑھنے اور سننے کے لائق ہیں اور بڑا اچھا نقشہ انہوں نے وہ کھینچا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر صحابہ کرام کے بارے میں وہ کہتا ہے وہ زمانے میں بلکہ اس سے پہلے وہ کہتا ہے ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ اندازے مسلمانی ہے یعنی ہر کوئی وہ اپنے ہی نشے میں مست ہے اور تن آسان ہے جیسے آج کے مسلمان کہ بس ہمیں چھیڑو نہیں تم مسلمان ہو یہ اندازے مسلمانی ہے کیا یہ مسلمانی کا انداز ہے آگے وہ کہتے ہیں حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے یعنی صحابہ کرام ان کے فقر اسی طرح سلطنت عثمانیہ اسلام کے وہ غلبے کا دور تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے تمہارا ان کا کیا نسبت اور کیا تعلق ہے وہ زمانے میں معذستے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر آگے وہ کہتے ہیں تم ہو آپس میں غزب وہ آپس میں رحیم تم ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہو اور وہ آپس میں رحمہ تم او بے نہ خطا پوش و کریم تم لوگ ایک دوسرے کے عیب نکالنے والے وہ ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے چاہتے سب ہیں کہ ہوں او جے پہ مقیم ہر کوئی آج بلندی چاہتا ہے پہلے وہ ویسا کوئی پیدا تو کرے کلب سلیم پہلے ان جیسے تو ہو جاؤ تو پھر تب تم رفات اور بلندی یہ تمہارا مقدر ہو آگے وہ کہتے ہیں خودکشی کشی و تمہارا وہ غیور و خوددار تم تمہارا انداز خودکشی ہے اور ان کا انداز وہ غیرت اور خودداری کا تھا تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار اور آگے وہ کہتے ہیں تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار تم تمہارا صرف سراپا کردار تم ترستے ہو کلی کو وہ گولستان بکنار اور آگے انہوں نے بڑا اچھا نقشہ جو ہے اقبال نے شکوہ جواب شکوہ میں یہ کھینچا ہے یا یادین آمنو اے ایمان والوں لمتقول نہ مالا تفعالون کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں کب رمکتاً عند اللہ بہت بڑے غصے والی بات ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک کون سی بات انتقول مالا تفعالون کہ تم کہو وہ بات کہ جو تم کرتے نہیں کردار کے غازی بنو گفتار کے غازی مت بنو ان اللہ یب الدین یو قاتلون فیصبیلی بے شک اللہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں صفن، تتار باندھ کر سب ہو کر بنیاد کہ, کہ وہ آبادی ہے مرسوس سیسا پلائی ہوئی یعنی ایسی آبادی کہ جن کی کہ جن پر وہ سیسا پلائی ہوئی یعنی ان پر سیسا جو ہے وہ انڈیلا جائے اور ان میں کوئی بھی ایسی دراڑ وہ باقی نہ رہے اور اس کے وہ تمام جگہ جو ہے وہ بند ہو جائیں کہ ایک جگہ پر اگر ضرب پہنچے تو وہ ایک جگہ پہ ضرب لگانے کی وجہ سے وہ پوری دیوار وہ نہ گرے بلکہ وہ دیگر دیوار جو ہے وہ قائم اور وہ کھڑی رہے سب فن کا ان بنیان اس سے مراد مسلمانوں کی وہ اخوت ہے اور متحد ہو کر دشمن کے خلاف وہ لڑنا ہے کا ان نہ گویا کہ وہ آبادی ہیں مرسوز سیسا پلائی ہوئی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب ترغیب دیتے تھے جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو حدیث میں مختلف الفاظ آتے ہیں کہ استو یا سو سفو پکم صفے جو ہے وہ برابر کرو اسی طرح کبھی حدیث میں الفاظ آتے ہیں سد الخلل کہ ان دراڑوں کو اور آپس میں یہ جو خلا ہے تو انہیں بند کرو سد الخلل یہ خلل یہ بند کر دو اسی طرح حدیث میں آتا ہے تراسو تو رس کہتے ہیں اصل میں خالی جگہوں کو بھرنا اور خالی جگہوں انہیں خالی نہ چھوڑنا ترا سوتو رس اسے کہتے ہیں کن کہ نہ بنیاد مرسوس گویا کے وہ آبادی ہیں سیسا پلائی ہوئی اور ان میں کوئی جگہ وہ خالی نہ رہے اب یہاں پہ ویس کالمو سال قومی ہی یا قوم ان آیات سے وہ اسباب جہاد وہ بیان کیے جاتے ہیں مفسرین نے کئی طرح سے ان آیات کا ماقبل کے ساتھ وہ ربط لکھا ہے ایک ربط وہ یہ لکھا ہے کہ دشمنان دین کے ساتھ جہاد اس لیے کرو کیونکہ یہ اللہ کے پیغمبر ان ان کو اذیت دیتے ہیں اور یہ ان کی مخالفت کرتے ہیں تو جو شخص وہ اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کرے تو ایسا شخص یہ مستحق ہو جاتا ہے کہ اس کے خلاف جہاد کیا جائے جیسے حضرت موسا علیہ السلام انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھے اذیت اور تکلیف نہ دو کہ تم لوگ میری بات نہیں مانتے میری دعوت کو نہیں مانتے میں توحید کی دعوت وہ لے کے آیا ہوں اسی طرح حضرت عیسیٰ نے بھی یہی پیغام دیا تھا تو جو شخص بھی پیغمبروں کے نقش قدم کے خلاف چلے ان کے خلاف جہاد وہ روا ہو جاتا ہے اور جہاد مباح ہو جاتا ہے ایک ربط یہ ہے دوسرا ربط وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے قوم کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اتنے بزدل تھے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس قوم کی عمالقہ کے خلاف لڑو لیکن انہوں نے کہا کہ جائیں آپ اور آپ کا رب جانے اور ان کے خلاف لڑیں ایسے نہ بنو وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ اور بھی کئی ربط وہ ذکر کیے ہیں اور یاد کرو کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قوم اے میری قوم لمت کیوں ستاتے ہو مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو مجھے وقد تعلمون اور تحقیق تم جانتے ہو انی رسول اللہ علیکم کہ بے شک میں اللہ کا پیغمبر ہوں تمہاری طرف فلم ماضاغ لیکن جب انہوں نے بار بار اس عمل کو دہرایا اور حضرت موسا علیہ السلام کو انہوں نے تکلیف دی فلم ماضاغ پر جب وہ ٹیڑے ہو گئے پر جب وہ ٹیڑے ہوئے ازاغ اللہ قلوبہم تو ٹیڑا کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو کیونکہ جزا من جن عمل ہوتی ہے اور یہ کنایا ہے ختم قلب سے سورہ بقر آیت نمبر سات میں ختم اللہ علی قلوبہم اس آیت کے تحت ہم نے ذکر کیا تھا علامہ ابن قیم کے حوالے سے کہ قرآن مجید میں کم از کم تینتیس مختلف الفاظ کے ساتھ ختم قلب کی مختلف تعبیرات آتی ہیں کبھی ختم قلب کے ساتھ آتا ہے اور جب صرف یہ ایک بات بھی بندہ سمجھ جائے تو قرآن کی سینکڑوں آیات انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ یہ ختم قلب دلوں پر مہر لگانا ازباب فہم پر مہر مہر لگانا قرآن صرف ختم اللہ اعلیٰ کلوبہ صرف ان الفاظ سے تعبیر نہیں کرتا بلکہ کبھی قرآن تباہ ان الفاظ سے کبھی زنگ لگانے کے ساتھ اب یہاں پہ دلوں کے ٹیڑے کرنے کے ساتھ ختم قلب سے تعبیر قرآن نے یہاں پہ ذاخ کے ساتھ کیا ہے فلم ماضا جب وہ ٹیڑے ہوئے ازاغ اللہ قلوب تو ٹیڑا کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو اللہ دل قوم ظالمین اور اللہ توفیق نہیں دیتا قوم فاسقوں کو نافرمانوں کو یہ جی اللہ انہیں توفیق وہ نہیں دیتا انسان کو اگر تکلیف مخالفین کی طرف سے پہنچ جائے تو انسان کو اس کی تکلیف اتنی نہیں ہوتی لیکن جب انسان کو اپنوں کی طرف سے اذیتیں یہ پہنچیں تو یہ انسان کو بڑی تکلیف یہ دیتا ہے جی او المرما تک اللہ یومن فلم میں نے اسے تیر اندازی کا طریقہ مسلسل میں اسے سکھاتا رہا اور جب وہ تیر اندازی وہ سیکھ گیا تو سب سے پہلا وار اس نے مجھی پر کیا اور سب سے پہلے اس نے اپنا ہاتھ یہ مجھی پر آزمایا اور یہ انسان کو بڑی تکلیف دیتا ہے حضرت موسا علیہ السلام اپنی قوم سے بڑے انہوں نے وہ تکلیفیں وہ اٹھائی ہیں سورہ آراف میں آیت نمبر 129 میں گزرا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اے موسا اوزینا من قبل انتا تینا ومن بعد ممباد کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت میں رہے آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی یعنی ہماری مصیبتیں یہ کم نہیں ہوئیں وہاں پہ ایک قول وہ یہ تھا کہ آپ کے آنے کی وجہ سے ہمیں کوئی سہولت نہیں پہنچی بلکہ وہ اور مصیبتیں وہ ہم پہ اسی طرح ہیں میدان تی میں حضرت موسا وہاں پہ چالیس دن کے لیے کیا چلے گئے کہ انہوں نے یہاں پہ بچھڑا بنایا اور اسے پوجنے لگے اور پھر یہ کہنے لگے ہاضا علا موسا یہ موسا کا الہ ہے اور وہ اپنے الہ کو بھول کر وہ چلے گئے ہیں سورہ توحہ میں آیت نمبر اٹھاسی میں گزرا تھا اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر انہتر میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسا پر ایک شرمناک بیماری کا انہوں نے الزام لگایا تھا کہ موسیٰ یہ نامرد ہیں اسی لیے وہ پتھر وہاں سے بھاگا اور ثوبی یا حجر ثوبی یا حجر حدیث کا وہ حوالہ وہ ہم نے دیا تھا وہاں پہ بنی اسرائیل نے انہوں پر انہوں پر انہوں پر ان پر یہ الزام لگایا تھا اور سورہ معاہدہ آیت نمبر چوبیس میں کہ جاؤ عمالقہ سے جہاد کرو بیت المقدس یہ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے لیکن ان بہادروں کا قول ارحبن تو رب کا فقاتلا ان نہا ہو نہ جائیں آپ اور آپ کا رب جو ہے وہ لڑیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر حضرت موسا علیہ السلام نے وہ ان سے جدائی کی اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے وہ سوال کیا تھا بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے جب اللہ کے پیغمبر حنین سے وہ واپس ہوئے اور کافی غنیمتیں وہ آئیں تو جعرانہ کے مقام پہ یہ حدود حرم سے ایک بالکل حدود حرم کے باہر جعرانہ مقام ہے آج بھی ہے جعرانہ کے نام سے تو جعرانہ کے مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہنین کی غنیمتیں وہ تقسیم کر رہے تھے تو ایک بدبخت ہے حدیث میں آتا ہے اس کا نام ذوالخوئے سرا تو اس نے اللہ کے پیغمبر پر الزام لگایا کہ اللہ کے پیغمبر آپ نے انصاف نہیں کیا انصاف نہیں کیا یعنی جن کو مال دینا چاہیے تھا جنہیں غنیمت دینی چاہیے تھی آپ نے انہیں دی نہیں اور جن کے پاس پہلے سے مال تھا اور پہلے سے مالدار تھے آپ نے غنیمتیں ان میں تقسیم کر دی تو اللہ کے رسول نے فرمایا رحم اللہ موسا اللہ موسا پر رحم کرے من فصبرا کہ وہ اس سے زیادہ وہ ستائے گئے تھے اپنی اپنے لوگوں کی طرف سے لیکن حضرت موسا علیہ السلام نے صبر کیا تھا تو قرآن یہاں پہ بھی ان کا وہ واقعہ ذکر کرتا ہے کہ کیوں مجھے ستاتے ہو اور تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تمہاری طرف فلم مذاق ہوں پر جب وہ ٹیڑے ہوئے تو ٹیڑا کیا اللہ نے ان کے دلوں کو و اللہ علیہ دل قوم الفاظقین اور اللہ توفیق نہیں دیتا قوم نافرمانوں کو وحز قال عی صبن و اور یاد کرو کہ جب کہا عیسا ابن مریم نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اور یہاں پہ دیکھ لیں دونوں میں تھوڑا سا یہ فرق ہے حضرت موسا علیہ السلام کے بارے میں یہاں پہ کہا یا قوم حضرت موسٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا یا قوم کہ اے میری قوم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ یا قوم اے میری قوم اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو نسل ہے تو وہ باپ سے وہ چلتی ہے نسل یہ باپ سے چلتی ہے تو اسی وجہ سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو بطور معجزا وہ پیدا ہوئے تھے اپنی والدہ سے تو اسی لیے قرآن وہ لفظ بھی ذکر نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے یہ الزام آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کوئی باپ تھا اور قرآن جگہ جگہ یہ ابن مریم اسی لیے ذکر کرتا ہے وہ اس کال عیس ابن و مریم اور یاد کرو جب کہ جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل ان رسول اللہ علیہ بے شک میں اللہ کا پیغمبر ہوں تمہاری طرف مصدق الما بے ندیا تصدیق کرنے والا لما اس کتاب کی بے ندیا کہ جو مجھ سے پہلے ہے کون سی کتاب محنت طورات یعنی تورات اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزشتہ تمام بنی اسرائیلی پیغمبروں کے ان کے وہ خاتم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ خاتم و امبیا بنی اسرائیل ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں جتنے پیغمبر بھیجے گئے ہیں ان میں سب سے آخری ہیں دونوں میں فرق یہ ہے اور تورات بنی اسرائیل میں جتنی کتابیں وہ بھیجی گئی تھیں ان میں اصل کتاب تورات تھی بعد میں یہ جتنی کتابیں خواہ زبور ہے خواہ انجیل ہے تو یہ انہی کا تتمہ ہے اور یہ انہی کی تشریحات ہیں اصل کتاب تو اسی لیے آج بھی جو بائبل ہے بائبل اصل میں انجیل کا نام نہیں ہے بلکہ انجیل یہ بائبل کے اندر موجود ہے بائبل یہ تورات کا نام بھی ہے اس میں زبور بھی ہے اس میں دیگر صحائف بھی ہیں اور اسی طرح اس میں وہ اناجیل اربعہ وہ بھی شامل ہیں مصدقل مابین تصدیق کرنے والا اس کتاب کی کہ جو مجھ سے پہلے محنت طورات یعنی تورات کی وہ مبشرم بے رسول ادرت عیسیٰ کے بعد کوئی اور پیغمبر وہ اللہ کے پیغمبر کے علاوہ وہ آنے والے نہیں تھے اسی لیے انہوں نے اللہ کے رسول کی بشارت وہ بھی دی ہے اور خوشخبری دینے والا بے رسول ان ایک عظیم و شان پیغمبر کی رسول ان میں یہ تنوین یہ تعظیم کے لیے ہے یعنی وہ عظیم المرطبت رسول وہ مبشر اور خوشخبری دینے والا ایک عظیم پیغمبر کی یا تی بعدی کہ جو آئے گا میرے بعد اس احمد اور اس کا نام یہ احمد ہوگا احمد یہ یاد رکھیں یہ اسم میں تفضیل کے یہ اس میں تفضیل کا سیکھا ہے یعنی اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا یاتی من بعد اسمہ احمد کہ وہ آئے گا میرے بعد اور اس کا نام یہ احمد ہوگا اس کا نام یہ احمد ہوگا کہ اس کا نام یہ احمد ہوگا کہ اور اللہ کے پیغمبر تمام پیغمبر یہ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے تمام پیغمبروں نے مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف نہیں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جی اکیلے کی ہے اسی لیے آج علماء گزشتہ کتابوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ کتابوں میں ایسے الفاظ ہیں کہ جو عربی کے اسلام احمد یا اسی طرح اللہ کے پیغمبر کا جو نام محمد ہے تو انہی ناموں یا خصوصاً قرآن نے جو نام یہ ذکر کیا ہے حضرت عیسیٰ کی یہ خوشخبری تو اسی نام کی وہ عقاسی کرتے ہیں جیسے مثلاً وہ کہتے ہیں کہ انجیل میں جو لفظ ہے اصل میں تو یونانی لفظ ہے لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس کی جو عربی ہے وہ فارقلیت ہے شاہ ولی اللہ نے الفوظ القبیر میں بھی اس کا ذکر کیا ہے تو فارقلیت یہ اسی عربی احمد کے ہم ہے اسی لیے ہندوؤں کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان میں مختلف الفاظ مثلاً کل کی اوتار تو کل کی اوتار اس کا یہی معنی ہے خاتم النبیین اسی طرح محمد اور احمد کے ہم نام ہم نام جو ہے ہندوؤں کی کتابوں میں اسی طرح انجیل میں تورات میں ان کتابوں میں علماء یہ مختلف تحقیقات یہ کرتے ہیں اسی طرح گوتم بدھ کی یہ ان کی تعلیمات میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میتھیرین وہ آ رہا ہے تو میتھیرین وہ بھی اللہ کے پیغمبر کی طرف وہ اشارہ وہ کر رہے ہیں تو یہ مختلف کتابوں میں بعد میں یہ پیغمبر آنے والے اور میتھیرین یہ رحمت للعالمین وہ آ رہے ہیں اور آج یہ مختلف کتابوں میں اسی احمد محمد خاتم النبیین رحمت للعالمین ان ناموں کے جو ہم نام ہمانہ نام ہیں ان زبانوں میں تو علماء نے ان پر مختلف یہ تحقیقات کی ہیں وہ مبشرم برسول نیاتی اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک عظیم الشان پیغمبر کی کہ جو آئیں گے میرے بعد اور اس کا نام احمد ہوگا فلم ما جا پس جب آئے ان کے پاس اللہ کے پیغمبر بالبینات واضح دلائل کے ساتھ قرآن وہ لے کر آئے قالو تو انہوں نے کہا حاضر شحر مبین یہ کھلا جادو ہے یہ ظاہر جادو ہے اب زجر دیا جاتا ہے وَمَنْ أَدْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور کون بڑا ظالم ہے اس سے کہ جو بناتا ہے اللہ پر کہ جو گھڑتا ہے اللہ پر جھوٹ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْل اس حال میں کہ اسے دعوت دی جاتی ہے اسلام کی جانب واللہ لَا يَهَدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ توفیق نہیں دیتا قوم ظالموں کو يُرِيدُونَ لِيُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ چاہتے ہیں یہ دشمنان دین یہ مشرقین یہ اہل کتاب لِيُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ کہ وہ بجادیں اللہ کی روشنی کو بے افواہم اپنے مو سے اور اپنے پھونکوں سے مو سے پھونک نکال کر اللہ کی روشنی کو وہ بجانا چاہتے ہیں واللہ مطمم نورہی اور اللہ تعالی وہ پورا کرنے والے ہیں اپنی روشنی کو ولو کرہل کافرون اگرچہ ناپسند کریں اسے منکرین اگرچہ انہیں ناگوار گزرے لیکن اللہ اپنی اس روشنی کو باوجود ان تمام منصوبوں کے اللہ اسے ضرور وہ پورا کرے گا هو الذی ارسل رسوله بالهدى یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے بھیجا اپنے پیغمبر کو صورت کو ختم کرتے ہیں اچھا رسول بالہدا یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے بھیجا اپنے پیغمبر کو بال ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور سچے دین کے ساتھ بالخدا ہدایت کے ساتھ قرآن کے ساتھ ودین الحق اور سچے دین کے ساتھ اور یہ قرآن سچا دین ہے اسی طرح بالخدا مراد سنت قرآن و سنت کے ساتھ ودین الحق اور حق دین کے ساتھ کس لیے لہد رہے تاکہ غالب کرے اسے تمام دینوں پر تمام دینوں پر اسے غالب کرے اسلام حجت اور دلیل کے اعتبار سے بھی غالب ہے اور اللہ کے پیغمبر کے دور میں صحابہ کرام کے دور میں کہ اللہ نے اس دین کو تمام ادیان پر غالب بھی کر دیا تھا اور آخری زمانے میں بھی یہ دوبارہ ہوگا ولو کرے حلق مشرقن اگرچہ ناپسند کرے اسے مشرک شرک کرنے والے یادین آمن اب اس آخری رقو میں جہاد کی ترغیب ہے صورت میں پورا جہاد کی ترغیب لیکن اس آخری رکو میں بالخصوص یا ایو الدین آمن اے ایمان والوں حلعد القم اعلیٰ تجارتن میں تمہیں بتلاؤں اعلیٰ تجارت ایسی تجارت تن من کو منازابن علیم کہ جو تمہیں نجات دے منازابن علیم دردناک عذاب سے اور یہاں پہ اس تجارت کی دو چیزیں دو فائدے جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں ایک یہ کہ اس تجارت میں ایک فائدہ یہ کہ تم لوگوں کو مغفرت جو ہے وہ نصیب ہو اور اسی طرح اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے ایک فائدہ وہ یہ ہے اور دوسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تمہیں فتوحات دے اور تم تمہاری مدد کرے تمہاری مدد کرے اور تمہیں فتوحات دے تمہیں غنیمتیں یہ دے تنجی کو من عذاب ان علیم کے جو بچائے تمہیں دردناک آذاب سے تم لوگوں نے کیا کرنا ہے تو منو نب اللہ و ہی کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے پیغمبر پر وتجاہدون فی سبیل اللہ اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں یہ تین کام تم نے کرنے ہیں اللہ پر ایمان اللہ کے پیغمبر پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ اور تم لڑو اللہ کی راہ میں بے اموالکم اپنے مالوں کے لگانے کے ذریعے وانفسکم اور اپنی جانوں کے قربان کرنے کے ذریعے زالکم خیر اللہ کم یہ تمہارا مال اور جان یہ قربان کرنا خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لئے انکن تم تالمون اگر تم جانتے ہو تو اللہ کیا کرے گا یغفر لکم ذنوبکم وہ بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ ویدخلکم جنتن اور وہ داخل کرے گا تمہیں جنتوں میں ایسے باغات میں تجری منتات الانہار کہ بے رہی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں ومساک نتیبتن اور وہ پاکیزہ اور سترے گھر اور قرآن یہ ہمیشہ جہاد کے موقع پر یہ کہتا ہے کیونکہ جہاد میں انسان کو اپنا گھر بار یہ چھوڑنا پڑتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے یہ گھر یہ رہ گئے اللہ تمہیں وہ سترے اور پاک اور صاف گھر دے گا فی جنات عدن وہ ہمیشہ رہنے کے جنتوں میں ہمیشہ رہنے کے باغات میں ذالک کلفوز العظیم اور یہ بڑی کامیابی ہے صحابہ کرام کا انہی آیات پر ایمان بنا تھا اسی وجہ سے دنیا کی کوئی طاقت وہ ان کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنی اور دوسری چیز اس جہاد کی وجہ سے ایک چیز اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا جنتوں میں داخل کر دے گا اور دوسری نعمت وہ خورا اور ایک اور نعمت تو حبو نہا کیونکہ انسان دنیا میں بھی فتح کو چاہتا ہے اللہ کی نصرت کو چاہتا ہے اور دنیا میں بھی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن وہ جنت کی وہ نعمتیں اور جنت کی وہ کامیابی اسے مقدم کیا وہ اور ایک اور نعمت تو حبو نہا کہ جسے تم پسند کرتے ہو وہ کیا ہے نصر من اللہ اللہ کی طرف سے مدد وفتح قریب اور نزدیکی فتح نزدیکی کامیابی اور بعض مفسرین نے اسے فتح مکہ کی جو جو جو جو فتح ہے تو اس سے وہ مراد لیا ہے اور دیگر فتوحات بھی الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دو ایمان والوں کو اب آخر میں پھر جہاد کی ترغیب ہے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے ذریعے ایمان والوں اللہ ہو جاؤ مددگار اللہ کے دین کے انصار دین اللہ اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ اور مفزرین نے یہاں پہ ایک وہ یہ بھی ذکر کی ہے وجہ یہ یہ جو کرعت پر یہ اعراب ہیں قرآن کے یہ, یہ یاد رکھیں اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اس پر یہ جو زیر زبر ہیں یہ جو اعراب ہیں تو یہ نہیں تھے بلکہ ان الفاظ پر یہ نقطے تک نہیں تھے مثلا یہ کو میں نون پر یہ جو ایک نقطہ ہے یہ نہیں تھا انصار میں نون پر یہ جو ایک نقطہ ہے یہ نہیں تھا اسی لیے بعض کراتوں میں یہ بھی آتا ہے کو نو یعنی یہ جو لفظ اللہ ہے اس میں یہ جو الف ہے اسے انصار راہ کے بعد انسار یعنی خاص اللہ کے لیے ایک کراط میں یہ بھی آتا ہے مشہور تو یہی ہے جو قرآن میں ہے لیکن ایک کراط مفسرین نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ ہو جاؤ انسارن مدد کرنے والے للہ خاص اللہ کے لیے ایک معنی وہ یہ بھی کرتے ہیں کون و انصار اللہ ہو جاؤ مددگار اللہ کے دین کے کماقال عیصب مریماری جیسا کہ کہا تھا عیسی ابن مریم نے لل حواریوں سے اور حواری ہور سے ہے حور یہ اصل میں سفیدی کو کہتے ہیں یعنی جو خوبصورت ہے تو یہ بھی وہ خوبصورت لوگ تھے اسی طرح پھر انسان کے جو تابے دار ہوتے ہیں تو ان تاباروں کے لیے بھی لفظ حواری یہ استعمال ہوتا ہے اور یہ اسی تابیداری کی وجہ سے یہ خوبصورت لوگ تھے کما عیسی عیصب مریم لواری جیسا کہ کہا تھا عیسی نے مریم نے حوارئین حواریوں سے تابداروں سے ان خوبصورت لوگوں سے من انصاری اللہ کہ کون میری مدد کرنے والا ہے اللہ ہی یا اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کے دین کے لیے قال تو کہا ان خوبصورت لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے نے نحنو انصار اللہ, ہم اللہ کے دین کے ہم مددگار اللہ کی دین کی مدد کرنے والے لیکن فعمن طایفہ تو پس مانا ایک گروہ نے پس ایماند لائی ایک جماعت ایماند لایا ایک گروہ ممبنی اسرائیلہ بنی اسرائیل میں سے حضرت یعقوب کی اولاد میں سے وقف اور اور انکار کیا ایک گروہ نے, فأیدن آمنوا تو, پس ہم نے مدد کی تو ہم مدد کی نے الدین کی ددین ان لوگوں کی آمنو کے جو ایمان لائے تھے اعلیٰ ادو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں فز ظاہرین تو پس ہو گئے وہ غالب تو اسی لیے اے ایمان والوں تم لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابے داروں کی طرح کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ جیسے اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ غالب ہوئے اسی طرح غلبہ یہ تمہارا بھی مقدر رہے گا تو سورت میں ترغیب الجہاد والانفاق تھا اور زجر دیا گیا ان ایمان والوں کو کہ جو الذین یقولون ما مالا یا کہ جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اور ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے واخر و ان الحمد للہ رب العالمین